ہم کو بولنا یا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 آقا نے فرمایا تم اسی سال حج کو آ جانا کہتے آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جوم اٹھا میرے آقا علیہ السلام کہ یہ بیٹھی بیٹھی آواز میرے کانوں میں رس گول رہی تھی کہ تم اسی سال حج کو چلے آنا بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت تو مل چکی تھی بڑا شادہ و فرہا تھا اچانک یاد آیا میرے پاس تو زادر آئی نہیں میں غریب میرے پاس تو کچھ نہیں میں مدینے جاؤں گا کیسے کہتے یہی خیال آیا تو پھر, غمگین ہو گیا. رات پھر سویا.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 جنہیں بلایا ہے مستفا نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی یہاں ایک, ایک اور بڑا باریک نکتہ کر دوں آپ مدینے جانا چاہتے ہیں نا ہج پر جانا چاہتے ہیں ضرور پیے, ضرور دعائیں کیجئے ضرور التجائے کیجئے مگر یہاں کچھ اسلامی بھائی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ دنیا والوں کو کہتے ہیں مجھے بھیج دو مجھے مدینے جانا ہے میرا اسباب کر دیجئے مجھے حج پر جانا ہے نہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں گے تم ہی دو گے تمہارے ہی لو لگی ہے بس مدینے والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیے اور آج اسی مناسبت سے یہ اجتماع رکھا گیا ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ تربیت لے لیں جو نہیں جا پا رہے وہ ذوق لے لیں وہ شوق لے لیں وہ تڑپ لے لیں تاکہ مل کر جب نبی پاک کو پکاریں گے تو بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانا چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے بل کر پڑھے ہم کو بلانا اللہ yaan <speaking in Spanish> la ہو رہی ہے موسم, موسم, موسم کتنا سہانا لگ رہا ہے مگر, مگر خدا کی قسم کسم مدینہ منورہ میں جب بارش برستی ہے اور برستی جب گمبد خزرا سے وہ بوندے ٹکراتی ہے برستی اور بیزاب رحمت سے جب یہ مبارک قطرے نیچے پر اپنا کرم لٹاتے ہیں اللہ وہ مناظر کیا خوبصورت ہے اس وقت بارش برس رہی ہم دعا کرتے مولا ہمیں مکے کی بارش نصیب فرما بارش مکہ میں طواف نصیب فرما ہمیں مدینہ منورہ کی بارش عطا فرما Amen. <laughs>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 انہیںفیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا اے میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ایک طویل حدیث میں میرے آقا علیہ اسرات السلام نے اس سفر کی مبارک ساعتوں کے بارے میں بہت خوبصورت فضائل بیان کیے اب اگر جو عرفہ کا دن ہے یوم عرفہ جو حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اللہ غنی کیسی کیسی بشارتیں ہیں میرے آقا علیہ اسلات السلام فرماتے ہیں اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے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 دور دور سے پڑا گندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاک برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا میرے بندوں واپس جاؤ تمہاری بکفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اے حاجی